میرا اور تمہارا فیصلہ ہو جاتا میرے بس میں نہیں ہے اور پھر آخر میں لا سیاسٹ میں میرے بس میں نہیں ہے یہ صرف اللہ کے کام ہے اللہ ہی کر سکتا ہے وہ غلط فوتحباد وہ اصرو علیہ الحضا اللہ کی بس و اشتہار میں ہے اور پھر آخر چورتر میں رہا قل الحق اور راہل ملک اللہ کا اختیار ہے یا مجھور مقدم لایا شیر کے دو قسم پانچ پانچ دفعہ ذکر کی عالم الغیب میں ہوں متصرف میں ہوں اور میرے سوال کوئی متصرف نہیں ہے میں نے کب کسی کو طاقت دی ہے میں نے کب کہا ہے کہ فلان مختار ہے جانتا ہے ویسے ہی نبی شیر دعا امداد دینے والا پہنچنے والا غائبانہ کیا آواز کرو میری امداد کرو یہ صرف ایک اللہ ہے تو نب شرف اب دعا بھی اس صورت میں جیسا کہ نب صرف علم میں کیا ہے تو ایسا ہی اس صورت میں نب شرف اب دعا اللہ کے سوا کسی اور کو مت بلاؤ ایک اللہ ہی امداد کر سکتا ہے تو یہ مصابی اس صورت میں لائش آج کا جس میں دیکھو الحت کم ان کا تم عذاب اللہ عورتوں غیر اللہ تدون مجھے خبر دے دو مجھے کہہ دو کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے غیر اللہ تدون تو اللہ کے سوا تم قور کو پکارو گے دعا ہم نے تقسیم کیا ہے دعا المسل و دعا العبادہ ایک دو آمانا ہے